سلسلہ خدارا جاری رکھیے گا کی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اتنے لوگ آئے ہیں اس میں मैंने کافی میں نے بھی کیا تو مجھے ان سے یہی ایکسپریشن ملے ہیں کہ بہت زیادہ سنیت کے لیے یہ فائدے مند ہے اب مختلف صاحب میں اپنا سوال کرنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے تفصیل سے فرماتی اس بارے میں کہ نبی رسول اور پیغمبر جو ہیں ان میں کیا کیا فرق ہے اور اگر کوشید کی کوئی آیت یا حدیث کا حوالہ دے دیں بہت مہربانی ہوگی جی شکریہ بھائی شکریہ اصل میں وہ آپ بات تو مجھے کرتے سنتے ہیں نا اصل سارا کام جو ہے نا یہ ان دوستوں کا ہے اللہ محرو کشید صدقے ان کو جزائے خیر فا فرمائے آپ ان کے بارے میں دعا کریں ان کو کہیں تو یہ پروگرام جاری رکھیں ماں تو کوئی اور آ جائے گا کہ کام لینے والا ہو کام دینے والے تو بہت ہیں ہم اصل میں کام لینے والا کوئی نہیں ہے دینے والے تو بہت سارے ہیں اللہ نے بس یہ ایک قدرت کا نظام ہے آدمی کام لینے والا ہو تو بہت سارے اس کو مل جاتے ہیں یہ الحمدللہ للہ آپ جیسے دوستوں کی دعائیں ہیں یہ منیل قریشی بھائی شبلی بھائی اور وغیرہ شکلان بھائی نے یہ سلسلہ شروع کیا اور علام بھائی محمد بھائی جی امر بھائی الفدا بھائی ان لوگوں کی رسافت سے انہوں نے مجھے حکم فرمایا اور میں یہاں یہ خدمت کے لیے حاضر ہو گیا تو یہ لوگ ماشاء اللہ مخلص ہیں اللہ ان کو دنیا آخر اپنی جتوں اطاع فرمائے اور ان کی ایک سائی دلہ کو قبول منظر فرمائے بج میں تو بہت ساری کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں غلطیاں ہیں اللہ کے ان کو دور کرے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی آپ بھی دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے سلسلہ نہ ختم ہو ہم چاہے ختم ہو جائیں بندے کے جانے سے سلسلے ختم نہیں ہوتے اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کئی دوستوں نے بتایا الحمدللہ اہل سنت میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں ہم تو ان کے آ یعنی آ قدموں کی بھول کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن شکر ہے اس کی بات کا کہ اللہ نے ہم سے یہ کام شروع کرا دیا لے لیا کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین نسل کے حق اہل سنت و جماعت کا چرچا ہے غلبہ ہے اور کسی بد مذہب کو یعنی الحمدللہ للہ ٹھہرنے کی جو ہے وہ اجرت نہیں اس لیے نہیں کہ ہم بے تعلق ہوں گے یہ صرف نسل کے حقاع سمے آپ کی حتیت ہے اور ہم نے کوئی اس میں یعنی یہ خوبی نہیں ہے یہ ہمارے نسل کی خوبی ہے کہ اللہ جلہ مجدو کریم اس مسلق کو انشاءاللہ زندہ تو رکھے گا نا تو وہ کام کسی سے بھی لے سکتا تو میرے بھائی پیغمبر تو ارسول بھی کو کہتے ہیں اصل میں یہ پیغمبر جو ہے یہ لفظ ہے فارسی کا عربی کا لفظ ہے پیغام پچھانے والا یعنی رسول بھیجا ہوا تو رسول لفظی معنی تو یہ ہے جس کو احسار کیا جائے بھیجا جائے ویسے اصطلاحی طور پر رسول ایسی شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو کتاب لے کر آئے اور شریعت لے کر آئے اور نبی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں لفظی معنی تو ہے ندی کے غیر کی خبریں دینے والا اگر اس کو نادا سے مشتاق مانا جائے تو اور اگر نبی عطن سے مشتاق مانا جائے نبیم ندی ام دونوں ٹیکے سے پڑا جاتا ہے نابان سے پڑا جائے اس کا معنی بنتا ہے غیر کی خبریں دینے والا نورتن سے پڑا جائے تو نورتن کا معنی ہوتا ہے بلاند پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ سیاح کرتے ہیں یہ لا تسلو علم ندی ہے تو اس کا مطلب کیا کہ نبی کا درو نہ بھیجے تو پر تو بھیجنا چاہیے تو اصل میں وہ لا تسل علم نبی یہ نویا سے مراد لیتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر نمازنا پڑے کہیں یعنی جو تھوڑی جگہ ہو تو گرنا پڑے تو پہاڑ کی چوٹی کو نویاتن کہتے ہیں تو اگر نویاتن سے نشتہ مانا جائے تو پھر نبی کا مانا ہوتا ہے جو ساری کائنات سے ساری اپنے معاشرے سے بلند ہو یعنی ہر لحاظ سے حسن کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے معاشرے کے لحاظ سے خاندان کے لحاظ سے نان کے لحاظ سے ہر لحاظ سے جو بلند ہو اس کو نبی کہتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ تو تھا سے نبی ندی ویاس استرائی لیا نبی وہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے خبر لے اور لوگوں تک خبر پہنچائے اور کسی نبی کی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے کام کرے ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا کچھ نبی بھی ہوتے ہیں رسول بھی ہوتے ہیں کچھ سرے ندی ہوتے ہیں کچھ سرے رسول ہوتے ہیں تین سو تیرہ جو ہیں انبیاء اکرام میں وہ رسول ہیں باقی امبیائی اکرام علیہ وہ تسلیم ہیں اور پیغمبر جو ہے وہ اسی کا معنی ہے فارسی کا لحظ ہے عربی کا نہیں ہے پیغام پ, پچانے والا تو چونکہ رسول اور, آ, نبی جو ہے وہ اللہ کا پیغام پچاتے ہیں لہٰذا ان کو پیغام بڑ سمجھ لگ ہے پیغام بڑھ تو کچھ ملا کرتے ہیں تو پیغامبر بنتا ہے یعنی پیغام کو پہنچانے والا تو چونکہ انبیاء اکرام رسو اضان اللہ سے پیغام دیتے ہیں بخرو تک پہنچاتے ہیں لہذا صارسی میں ان کو پیغامبر کہا جاتا ہے جی کمیز اور سود بہن ہیں وہ پشیلا